آج جس کلام کی باری ہے اس کو نعت تو نہیں کہہ سکتے مگر یہ کلام ایک ایسا نصیحت آموز کلام ہے یہ کلام ایک ایسا کلام ہے کہ فکر آخرت دلانے والا کلام ہے اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ سوتو ہوں کو جگانے والا کلام ہے غفلت کی نیند میں ڈوبے ہوں کو آخرت کی فکر دلانے والا کلام ہے ہر شیر ہی گویا ہم جھنجھوڑ رہا ہے مجھے اور آپ کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے توجہ کے ساتھ ہو سکے تو دل کے کانوں سے آج کے اس کلام میں شامل ہو جائیں کلام کون سا ہے آلہ حضرت لکھتے ہیں راہ پورخار ہے کیا ہونا ہے جان ہلکان ہوئی جاتی ہے بار سا بار ہے کیا ہونا ہے اتنا بوجھ ہے کاندھوں پر بار کہتے بوجھ کو یعنی ایسا بار ہے اتنا بار ہے کہ میری جان ہلکان ہو رہی ہے کہ اگر قیامت کے دن یہ کہہ دیا گیا کہ نامہ ناماوال پڑھ کر سناؤ تو کیسے پڑھ کر سنائیں گے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے آپ نے اپنی زندگی کا حساب کیا کہ ساٹھ ستر سال اگر میری عمر ہے اور میں نے روزانہ ایک گنا بھی کیا ہو تو جب سارے دن گنے اور اپنے گناہ کی تعداد انہیں احساس ہوا تو چیخ مار کر دنیا سے ہی فوت ہو گئے دنیا سے ہی چلے یہ تو وہ تھے جنہوں نے جن کو یہ خیال تھا کہ میں نے ایک دن میں ایک گنا کیا ہوگا ہم تو وہ ہیں جو ہر لمبے گنا کر رہے ہیں کیسا بار اٹھا لیا کاندھوں پر اے میرے میٹھے اسلامی بھائی پلس رات کیسے پار ہوگا اتنے سارے بوجھ کے ساتھ اس بوجھ کو یہی ہلکا کرنا ضروری ہے اللہ کی رحمت دیکھو ہزاروں گنا کیوں نہ ہوں لاکھوں گنا کیوں نہ ہوں اگر آج سچی توبہ کر لی جائے اللہ وہ سارے گنا معاف فرما دیتا ہے اسی بوجھ کو یاد دلارے آل لکھتے ہیں جان ہلکان ہوئی جاتی ہے بار سا بار ہے کیا ہونا ہے جان ہلکان ہوئی جاتی ہے jane hai کیا ہونا ہے بارس بار ہے کیا ہونا ہے, بار ہے, ہو ہے مٹی بھی بھائیوں اب جو تین شیر ہیں وہ ہمیں بہت کچھ یاد دلا رہے ہیں ہم سب نے پلس رات کو بھی پار کرنا ہے اس, اس دنیا میں بھی اپنے آپ اور اپنے ایمان کو بچا کر گزرنا ہے الاد رت لکھتے ہیں پار جانا ہے نہیں ملتی ناؤ زور پر دھار ہے کیا ہونا ہے ناؤ کہتے ہیں کشتی کو زور پر دھار سے مراد اگر کسی مسافر کو دریا پار کرنا ہو اور دریا بھی بڑی تغیانی پر ہو بڑے زور پر ہو اور اس کے پاس کشتی بھی نہ ہو نہیں مل رہی ہو کشتی تو وہ کیسے اس دریا کو پار کرے گا آلہ سمجھانے کے نہ ہمارے پاس نیک اعمال کی کشتی ہے اور گناہوں کا طوفان بھی ہمارے سامنے سے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے کیسے ایمان بچا کر یہ تم دنیا کا جو سفر ہے یہ دریا پار کرو گے آگے لکھتے ہیں روشنی کی ہمیں عادت اور گھر او اوتار ہے کیا ہونا ہے ہمیں تو روشنی میں اچھا لگتا ہے ہم تو اجالے میں خوش رہتے ہیں زندگی میں اگر دنیا میں بھی لائٹ چلی جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں مگر وہ گھر جس میں آخرت کا سفر طے کرنا ہے قبر امال ایسے ہیں کہ وہ تو تیرا اتار یعنی اندھیرا گھپ ہے اور اگر آگ جل گئی تو کیسے وہ گھر میں تمہارا گزارا ہوگا تم تو روشنی کے عادی ہو تم تو لوگوں کے ساتھ خوش و خرم رہنے کے عادی ہو آسائشوں کے عادی ہو نرم بستروں کے بغیر جسے نیند نہیں آتی وہ سانپوں کی قبر میں کیسے رہے گا آگے لکھتے ہیں بیچ میں آگ کا دریا ہائل کسد اس پار ہے کیا ہونا ہے ہائل یعنی بیچ میں رکاوٹ بن رہا ہے کسد کہتے ہیں ارادہ اس پار کا ہے آلادت کہتے ہیں بیچ میں تو آگ کا دریا ہے اور تمہیں جانا اس طرف ہے کیسے جاؤ گے پل سے رات سے جب لوگ گزریں گے تو پی نیچے جہنم کی آگ ہوگی روایتوں کا مفہوم ہے کہ بڑے بڑے جہنمی آنکڑے جو ہیں وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کٹ کٹ کر انہیں جہنم میں ڈال رہے ہوں گے تم کیسے پار کرو گے وہ آگ کا دریا تین اشار ہم سب کے لیے بہت بڑا درس ہیں ہم کب تیاری کریں گے ان سفروں کی ایک طرف تو گناہوں کا طوفان دریا ہے دوسری طرف آگ کا دریا پل سے رات سے گزرنا ہے اور تیسری بات بھی کتنی دل دہلانے والی ہے کہ تم تو روشنی کے عادی ہو جس گھر میں جانا اگر وہ تیرا او تار ہو گئی اگر قبر تاریخ ہو گئی تو تمہارا گزارا کیسے ہوگا ذرا سنیے لکھتے ہیں پار جانا ہے نہیں ملتی ناؤ زور پر دھار ہے کیا ہونا ہے روشنی کی ہمیں عادت اور گھر تیرا او تار ہے کیا ہونا ہے بیچ میں آگ کا دریا حائل قصد اس پار ہے کیا ہونا ہے پار جانا ہے نہیں پر دھ گئے کیا نا ہے روشنی کی غمے آدت اور گھر روشنی کی غمے آدت اور گھر روشنی کی ہمیں عادت اور گھر روشنی دریا بیچ میں آگ کدریا کس د دست اس پار ہے کیا ہے ہائے ہائے میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں پل سے رات کی بھی بات کی حضرت نے موت کی تیاری اور قبر کی تیاری کی بات کی اب محشر کا تذکرہ ہے اور کیا جھنجھوڑنے والا انداز ہے لکھتے ہیں اس کڑی دھوپ کو کیوں کر جھیلیں شولہ زنار ہے کیا ہونا اب یہاں کڑی دھوپ سے مراد محشر کی دھوپ ہے جیلنا یعنی برداشت کرنا جب صورت سوامیل پر ہوگا تو ایسا محسوس ہوگا کہ شولہ زنار ہے جہنم کی آگ جل رہی ہوگی آگ برس رہی ہوگی ایسا محسوس ہوگا آلہ حضرت کہتے ہیں اس دن ہم کیسے اس دھوپ کو سہ سکیں گے گناگار تو دھوپ میں کھڑے ہوں گے نا اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے وہ تو اللہ والے ہوں گے جو اللہ کے ارش کے سائے تلے جمع ہوں گے اگر ایسے نہ کیے کہ ارش لاہی کا سایہ نہ ملا تو کیسے اس کڑی دھوپ کو سہ سکو گے ایک اور شیر میں لکھتے ہیں نا آلادرت یا الاحیت گرمی سے جب بھڑ کے بدن دامنے محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبانے باہر آئیں پیاس سے قوسر جودو کا ساتھ ہو اسی, اسی خطرناک دھوپ سے ڈرا رہے ہیں ہمیں کہ اس کڑی دھوپ کو کیسے جھیلے شولہ زنار زن ہے کیا ہونا ہے آگے لکھتے کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بے ہے کیا ہونا قیامت کے دن تو اللہ اپنے اپنے نیک بندوں کو اپنا دیدار بھی کرائے گا اور وہاں تو نبی باغ بھی موجود ہوں گے اب ان مبارک دیداروں کو کیسے کرو گے آنکھ تو گندی کر دی آنکھ تو بےکار کر دی حرام دیکھ دیکھ کے گالی کر دی اس دیدار کے دن ان نعمتوں کو کیسے حاصل کرو گے اور آگے لکھتے ہیں منہ دکھانے کا نہیں اور سحر عام دربار ہے کیا ہونا ہے گنا کر کر کے منہ تو دکھانے جیسا رائے نہیں ہے چھپانے کی بات کرو مگر سہر یعنی کل بروزے قیامت صبح کا جب صبح قیامت ہوگی اس وقت تو عام دربار ہوگا سب کے سامنے تمہارا چہرہ کھلے گا اور سب کے سامنے تمہارے اعمال کھلیں گے کام تو ایسے کیے کہ منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے لیکن عام دربار میں یعنی سارے عالم کے سامنے نبیوں ولیوں صاحبہ سب کے سامنے تمہارے امال کھل کر اگر گئے تو پھر کیا بنے گا اللہ مجھے اور آپ کو اس دن کی شرمندگی سے بچائے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے ہم دعا کرتے ہیں اس کلام کے سد کے دعا کرتے ہیں کہ یا الہی نام آمال جب کھلنے لگیں عیب پوشے خل کے ستارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی جب حساب خند آئے بے جارو لائے میں گریا نے مرتجہ مرتجا کا ساتھ ہو ہم اپنے رب سے امید رکھتے ہیں کہ جہاں دنیا میں ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا ہے محشر میں بھی وہ مالک وہ ستار اپنی کرم نوازی ضرور فرمائے گا کاش میں بھی سدھر جاؤں میں بھی اس کلام سے کچھ سبق لینے میں کامیاب ہو جاؤں اور مدری چرن کے ناظرین بھی اس کلام سے اپنے دل میں کچھ ایسی تبدیلی اپنے اعمال میں کچھ ایسی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم سب اپنے رب کے حضور کچھ لے جانے میں کچھ آمال پیش کرنے کے قابل ہو جائے حضرت دیکھتے ہیں اس کڑی دھوپ کو کیوں کر جیلیں شولا زنار ہے کیا ہونا ہے کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے مو دکھانے کا نہیں اور شہر عام دربار ہے کیا ہونا ہے اسکڑی دھوپ کو کیوں کر جس کڑی دھوپ کو کیوں کو کیوں کے جی لو لن دیدار کا دن اور یہاں اور ہے آخ کا ہے کیا ہونا ہے مو دکھانے کا نہیں اور سہر hi تین شیر بھی محشر ہی کے منظر کو ہمارے سامنے مزید اجاگر کر رہے ہیں ان کو رحم آئے تو آئے ورنا کڑی مار ہے کیا ہونا ہے اس شیر میں آلر تو ایسے ہیں کہ سزا کڑی مار یعنی بھرپور سزا سخت سزا کہتے اللہ بڑا کریم ہے نبی پاک علیہ السلات السلام اپنے امتیوں پر بڑے شفیق ہیں اگر ان کو رحم آ گیا بخشش کا کوئی سامان بن گیا تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہاں سے بھی کرم نوازی نہ ہوئی تو پھر تو کڑی سزا ہم سب کا مقدر بن جائے گی پھر لکھتے لے وہ حاکم کے سپاہی آئے لے وہ حاکم کے سپاہی آئے صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں فرشتے پکڑ پکڑ کر پیش کر رہے ہوں گے حاکم کے سپاہی سے مراد فرشتے ہیں صبح اظہار یعنی یہ وہ دن ہوگا جس دن سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا اظہار کرنا پڑے گا اس دن یہ نہیں کہہ سکے گا انسان کہ نہیں میں نے یہ نہیں کیا بلکہ اس دن سب کچھ ظاہر ہو جائے گا وہاں نہیں بات بنانے کی وہ یہ وہ چلے گا کہ مولا میں نے نہیں کیا تھا میں نے تو یہ وجہ تھی لوگوں کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں آپ نے غلط دیکھا تھا میں ایسا نہیں ہوں میں یہ نہیں کر رہا تھا میری وجہ یہ تھی وہاں بات نہیں بنے گی وہاں کسی کو ٹویسٹ نہیں کیا جا سکے گا وہاں نہیں بات بنانے کی مجال چارہ اقرار ہے ماننا پڑے گا دیر از نو ادر چوائس کیا ہونا ہے قران پاک میں سورہ یاسین میں رب عزوجل ارشاد فرماتا ہے نا اس دن کیا ہوگا الیوم نختمو علی افاہیم منہ پر مہر لگا دی جائے گی ہاتھ پاؤں بول کر شہادت دیں گے کہ کیا کیا ہے اس دن سوائے قرار کرنے کے بندہ کہے گا میں نے نہیں کیا تو منہ بند کر دیا جائے گا ہاتھ بولیں گے ہاں مولا میں نے حرام کیا تھا پیر بتائیں گے میں کدھر لے کر گیا تھا اس دن کیا کریں گے کیوں نہ پہلے توبہ کر لی جائے کیوں نہ پہلے تیاری کر لی جائے یہ تین اشعار غور سے سنیے کہ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے وہ حاکم کے سپاہی آئے صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے اور وہاں نہیں بات بنانے کی مجال چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے ان کو تو آے ڑی سپاہی نہیں بات بنانے کی مزہ رہنا ہے وہ نہیں بات بنا نے کی مجا چارا اقرار ہے کیا ہونا ہے چار اقرار ہے کیا ہونا ہے میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں اس کلام میں عالی حضرت نے بہت سمجھایا بہت ڈرایا بہت رلایا اور اس کے بعد دلاسہ بھی دیا اور کمال کرتے ہیں آلہ حضرت ہمیں بہت کچھ دکھانے کے بعد بہت کچھ سمجھانے کے بعد بہت کچھ ڈرانے کے بعد یہ بھی ذہن دے رہے ہیں کہ دیکھو نا امید مت ہو جانا یقیناً بڑی مشکلیں ہیں بڑی پریشانیاں ہیں اور مکتے میں آلہ حضرت ویسے بھی کمال کیا کرتے ہیں اترے کلام عطا کیا فرماتے کیوں رضا کرتے ہو ہستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے کمال کرتے ہیں آلات بھی کہتے ٹھیک ہے بہت ساری مصیبتوں کا تذکرہ ہو گیا ایمان کی حفاظت بھی مشکل ہے زندگی میں گناہوں سے بچنا بھی مشکل ہے قبر کی منزل بھی مشکل ہے محشر کی گرمی بھی ہوگی وہاں بھی پکڑ دھکڑ ہوگی امال نامے بھی کھولے جائیں گے لیکن ان تمام معاملات کے باوجود یہ بات یاد رکھنا رضا کہ اللہ غفار ہے وہ بڑا کریم ہے وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والا ہے وہی بات جو ہم نے کلام کے دوران بھی سیکھی تھی کہ بیلنس رکھنا ضروری ہے ال ایمان بین الخوف اور رجا ہمیں خوف بھی دل میں رکھنا ہے مگر امید کا دامن بھی نہیں چھوڑنا اور یہی وقت میں آلہ آدرا سمجھا رہے ہیں کیوں رضا کرتے ہو ہستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے کیوں رضا کرتے ہو ہستے ہو رضا کڑتے ہو ہنستے ہو ٹھو کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے کیا ہونا ہے جب وہ فارے کیا ہونا ہے کیا ہونا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاء اللہ جب وہ غفار ہے کچھ نہیں ہونا ہے انشاءاللہ اس کی رحمت کے سبب انشاءاللہ بخشے جائیں گے اور یہی آلہ حضرت کا کمال ہے نصیحت آموز کمر کلام بھی لکھا ناتے تو اعلی حضرت کی سنتے رہے ایمان تازہ کرتے رہے مگر جب نصیحت آموز کلام لکھتے ہیں تو بھی کوزے میں دریا کو بند کر دیتے ہیں جبھی ہی تو ہم اعلی حضرت سے محبت کرتے ہیں جبھی ہی تو ان کے کلاموں سے محبت کرتے ہیں اور اعلی حضرت خود ہی لکھتے ہیں نا اپنے کلاموں کے بارے میں کہ گونج گونج اٹھے ہیں نغماتے رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منکار ہے اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر اپنی کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش اور ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے متمد فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے سلو وال الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم